اوزباللہ السلام علیہ من الشیطان الرجیم من ہمزه ونفقیتی ونفقیتی <تصفح> <تصفح> یا ایوہ الذین آمانوا لا تقربوا اطلاعات وقنن کن سخارا تعلموا ما تقولون وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَبِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَصِلُوا وَإِنَا كُنتُم صَرْبَادُ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَارَ أَحَدٌ مِنْكُم مِنَ الْغَابِتِ أَوْ لَا فَقْسُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاً سَتَيُمَّهُ سَعِيدًا قَيِّبًا سَمْسَحُوا بِبُجُوهِكُمْ وَأَيْنِيكُمْ جو ایمان لائے ہو لا تقرا راتا تم سا جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ حتّا تعلن ما تقولون سچہ کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو والا جنوبن اللہ عابری شریل اور نہ اس حال میں کہ تم جنوبی ہو پھر بھی قریب نہ جاؤ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر من ہوا یا تم میں سے کوئی فضائے حادث سے آیا ہے یا تم نے بیویوں سے صحبت کی ہے فلن تجن پھر تم پانی نہ پاؤ فتح نہ منو سڑی تو گرد و غبار والی پاکیزہ مٹی سے تیم کر دو و عیدی گم تو تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا بہت زیادہ بخشنے والا ہے شراب کی حرمت کے بارے میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ نے جو آیت ناول کی اس میں یہ تھا کہ شراب اس کے اندر فائدہ ہے اور اس کے اندر نقصان بھی ہے لیکن نقصان فائدے کے نسبت زیادہ محما اکبر من نف ڈے ان کا گناہ فائدے کی نسبت زیادہ ہے پھر شراب اور جمعے کے گناہ کو اللہ تعالی نے نفے کی نسبت بڑا قرار دینے کے بعد ابھی حرمت مکمل طور پر نہیں ہوئی صرف ایک نفرت دکھائی ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ گناہ زیادہ ہے فائدہ تھوڑا ہے تو تھوڑے فائدے کی خاطر زیادہ گناہ بندہ کیوں حاصل کر رہے اس لیے وہ اسے بچنے کی ایک قسم کی ترغیب تھی اس میں صحابہ کرام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی شراب سے فائدہ اٹھاتے رہے کیونکہ شراب حرام نہیں تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ امامت کروائی نشے کی حالت میں تو انہوں نے کل یادیوں سے کافی لا تار تعبدو ما تعبدون یہ تلاوت کی اور کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو تو پھر اس پر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے یہ ویعت نہ رکھی کہ نشہ ابھی تم پر حرام نہیں ہے لیکن جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں نماز پڑھو گے تو تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں تو کام گڑبڑ نہ ہو جائے اس لیے اللہ نے فرمایا یا راً تم اس اے کہا ایمان نشے کی حالت میں نماز سے قریب نہ جاؤ اس میں بھی ایک حد تک شراب سے نفرت ہی دلائی گئی ہے کہ نشے کی حالت میں شراب بندے نے پی ہوئی ہو تو پھر وہ اب نماز نہیں پڑھ سکتا نیکی سے اس کو رکنا پڑ جائے گا نماز میں لہذا یعنی شراب کے بارے میں مزید نفرت نہیں دلائی پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ آیت نازر کی کہ شیطان تو تمہیں شراب اور جو نماز سے رکنا چاہتا ہے نے واضح طور پر, پر قرمت کا حکم نارا کر دیا ملکم شراب اور جوا اور قسمت آزمائی کے تیر اس وقت قطیروں کے لیے قسمت ازمائی ہوتی تھی آج کل موجودہ دور میں یہ انامی کوپن انعامی بانڈ لاٹریاں ہیں جی اور اسی طرح یہ لکی کمیٹیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نکلا ہوا ہے تو قسمت ازلاؤ یہ قسمت ازمائی کرنا یہ رنسر من آمدار ہے شیتانی عمل ہونے کی وجہ سے لا کے نازل ہونے کے بعد شراب اور, اور قسمت کے سارے طریقے ان سب کی ظلمت والے طور پر نازل ہوئی اس کے بعد مکمل طور پہ پرہیز شروع ہوا شراب سے اب یہاں پہ اس آیت میں لاکر نے فرمایا ہے نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ ہرتا کہ ما تقولون ہرتا کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو جو تم کہہ رہے ہو اس بات کا تمہیں جب تک پتہ نہیں چل جاتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اس وقت تک نماز کے قریب نہیں جانا تو یہ کیسیت نشے کی وجہ سے پیدا ہو جائے یا کسی اور وجہ سے ہو کہ بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو ایسی حالت میں اس کو نماز نہیں پڑنی چاہیے نشے کے علاوہ یہ کیفیت بس نیند کے غلبے کی وجہ سے بھی ہو جاتی <تصح> ہے بندے پر نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہے شدید نیند اس کو ہری ہوئی ہے اور وہ کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے اس کو پتا ہی ہوگا وہ کیا کہہ رہا اور, اور کوئی نہ کوئی کہتا جائے گا دماغی کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے نماز میں دماغ بندے کا حاضر ہونا چاہیے اس وقت کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بندے کو نیند آ جاتی ہے کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بندے کا جو دماغ ہے وہ سن ہو جاتا ہے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں یہ نشے کی دوائی ہے نشے کی دوائی حالانکہ یہ تین چیزیں الگ الگ ہیں علاج علاج. ایک دوائی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مسکر جو نشہ آواز ہے دوسری دوائی ہے اس کو کہا جاتا ہے مجموع اس کا کام صرف اور صرف نیند لانا ہے باقی اس کو کہتے ہیں من ادویات اس سے نشہ نہیں آتا دماغ بندے کا ٹھیک رہتا ہے صرف نیند ساری ہو جاتی ہے نیند کا بل ہو جاتا ہے اس کی آ جاتی ہیں اور اسی طرح وہ دوائیاں ہوئی جن سے حرام روز کو مکمل طور پہ سکون دے دیا جاتا بتا سکتا ہوں اور ایک تو ہوتا ہے کہ جسم کا بالکل سن ہو جانا اور اس کے بعد پھر اس کی جو جسم کی حرکت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس میں جسم کی حرکت برقرار اور باقی رہتی ہے لیکن اس کو پرسکون کر دیا جاتا ہے بالکل تو احساس یعنی کہ وہ ختم ہو جاتا ہے صرف ہیلتھ مٹ جاتی ہے تو وہاں یہ مختلف قسم کی ضروریات ہوتی ہے اب وہ ہر دوائی جس کے نتیجے میں بندے کا دماغ حاضر نہ وہ نماز نہ پڑے جب تک اس کے دماغی ٹھیک نہیں ہو جاتی اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک جو تم کہہ رہے ہو اس کے بارے میں تمہیں پتہ نہ ہو حاضر نمازی کے ساتھ نماز پڑھتے اب تو ہمارے یہاں نماز پڑھنے والے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ہوش حواس قائم ہوتا ہے لیکن وہ کھڑے نماز میں ہوتے ہیں اور دماغ کہیں اور گھوم پھر رہا ہوتا ہے بس وہ توتے کی طرح رہتی ہوئی ہے نماز اس کے اور زبان چلتی جاتی ہے ساتھ چال چال اور ان کو نہیں ہوتا ہماری پانا چاہیے، کرنا چاہیے. دیکھو چلو نماز کا مانا مضحوم نہیں آتا سیکھنا چاہیے وہ کم از کم نماز کا ترجمہ بندے کو آتا پتا ہو کے پتا کیا لیکن چلو جس کو نہیں آتا نفوز تو آتے ہیں نا ہاں کو یہ تو پتا ہو کہ میری زبان سے کیا لفظ ادا ہو رہا ہے اس کے اوپر نہیں ہوتا تو الفاظ پر غور ہو اب الفاظ پر غور نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نماز کے کلمات و الفاظ ان کی زبان سے جو ادا ہوتے ہیں وہ وہا ہوتے ہیں صحیح ادا نہیں ہوتے مثال کے طور پر سبحان اعلیٰ اس کو سبحان ربیا سبحان ربیہ کیا کہ اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی لفظ سُبحان ربیل آلہ ہے اس کو بندہ پوری طور پر پورا لفظ جو ادا کرے وجہ کیا ہے نوازی والی سے ادا کروا جن آبلی سبیر اس سے بعض مفسرین نے سفر برار دیا ہے لیکن سفر کی بات تو خیر آگے اللہ خان تعالیٰ نے خود ہی ذکر کر دی ہے تو اس کا درست بنا یہ ہے کہ بنا جنوبا جنوبی آدمی نماز کے قریب یعنی نماز کی جگہ پر منا جائے نماز کے قریب یعنی نماز کی جگہ مطلب مسجد مسجد میں جمبی آدمی داخل نہ ہوئے اللہ عابری شبیر ہاں کوئی راہ کرنے والا ہے تو وہ ٹھیک ہے گزر سکتا مثلاً راستہ مسجد کے اندر سے ہو کے گزرتا ہے یا ایک آدمی ہے وہ مسجد میں سویا مثلاً جیسے مرکزہ یقین ہوتے ہیں हो ہوتے حملہ جب بھی ہو گیا اب یہ اس کو جب احساس ہوا کہ میں حالت جنابت میں ہوں تو یہ فوراً اٹھے اور جائے نکلے دسلے جا کے عابری شبیریں تو جمبی آدمی کا مسجد میں داخل ہونا یہ منع ہے اس بارے میں ایک روایت آتی ہے ان کی لاء الک مسجد والا کہ میں مسجد کو کسی حاعدہ یا جمبی کے لیے حرال نہیں کرتا لیکن وہ روایت رئیس ہے مانا مقم اس آئد سے ثابت ہو جاتا ہے وہ کہا جا رہا ہے مسجد میں کسی کو کوئی کام ہو کام کی وجہ سے جالتِ جنابت میں بھی داخل ہو اور فوراً نکل جائے اس طرح صحیح داحثہ صدیقہ ربی اللہ تعالی تعالیٰ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد مسجد سے مجھے چٹائی پکڑا ہوا تو کہتی ہیں ان میں تو حالت حیض میں ہوں فرمایا لئی سر جا چکی یہی تیرا عیض تیرے ہاتھ میں نہیں مسترد گئی اور انہوں نے چٹائی اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری یہ کی یہ روایت ہے صحیح بخاری وہ جو مشہور روایت ہے عید کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو ساری عورتوں کو نکالو اور کیا کہا وا یا جو حیض والی عورتیں ہیں وہ نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے اس سے الگ رہیں آئیں وہ بھی لیکن نماز کی جگہ سے الگ رہیں عید کہا وہ نماز پڑھنے کی مستقل جگہ نہیں عارضی جگہ ہے آرزی نماز پڑھنے کی جگہ سے عورت کو روکا جا رہا ہے کہ وہ نمازیوں کے ساتھ نہ شامل ہو پیچھے ہٹی رہے تو مسجد جو مستقل جگہ ہے نمازگی یہاں پہ اولا نہ آئے خالدہ عورت مسجد میں نہ آئے اس روایت سے یہ مختون نکلتا ہے اور پھر آئے گا اور جنوبی مرد عورت دونوں کے احکام برابر ہیں حاصہ عورت یا جنوبی مرد یا جنوبی عورت ان کے احکام برابر ہیں ایک جیسے ہی ہیں عام طور پر سوائے چند ایک چیزوں کے جیسے حاصلہ روزہ نہیں رکھ سکتی جنوبی مرد ہو یا عورت حالت جنابت میں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں شریفر کرتے رہے امور کے سوا باقی تمام تا امور میں حائدہ اور جنوبی کے اقدامات ایک ہی جیزے ہیں. اگر سے وہ روایت ہے لیکن اس روایت کا مفموم اس آئے اور صحیح بخاری والی بولی بائیس ان دونوں کو دو ملا کے ثابت ہو ہے تو یہ جو معاملہ ہے خارغہ اور جنبی کے حوالے سے اس میں ایک فرق سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے عورتیں نماز پڑھنے کی جگہ سے الگ رہے حیض والی لیکن اس کے باوجود ان کو بلایا کہا جا رہا ہے میں گاہ میں, میں ہی کو بلایا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے آئی وہ مسلح میں ہی ہے لیکن ان کو مسلطہ سے جدا رہنے کا بھی کہا جا, جا رہا ہے بڑھایا بھی وہاں پہ جا رہا ہے اس کا معنی مقصود یہ ہے کہ عیدگاہ کے لیے آپ نے ایک پنڈال تیار کیا ہے نماز عید ادا کرنے کے لیے وہ سارے کا سارا آپ نے اس کو درجہ عیدگاہ کا دیا ہے پورے پنڈال کو جہاں پہ عید کی ای نماز ادا کرنے کا بندوبست اب اس میں کچھ جگہ وہ ہو ہوگی جہاں پر نماز پڑھنے والی خواتین کی طرح ہیں نماز ہوتی اور اس جگہ جو باقی رہ جائے گی وہ جتنی بھی رہ جائے کیونکہ وہ مستقل اس کی حد بندی نہیں ہے اتنی جگہ نماز پڑھنے کے لیے ہے اور اتنی نہیں ہے مستقل حد بندی نہیں ہے وہ تو ایک اندازے سے ایک پنڈال تیار کیا گیا پارک میں یا سکول یا کسی بھی گراؤنڈ میں کھلی جگہ آپ نے جو وقت کی اب جتنا مجموعہ وہاں پہ آ جائے گا نماز پڑھنے والے جو ہوتے ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے جہاں تک ان کی سخت مندی ہو گئی اس کے بعد جو باقی جگہ بٹ جاتی ہے وہاں پہ بیٹھی جاتی کیونکہ نماز انہوں نے ادانے کرنے سے ہی بندوبست کیا جائے الگ ہی جگہ بنائی جائے الگ بنانے کی ضرورت ہے عورتوں کا جو پنڈال ہے اسی کے اندر اپنے آپ تک کیا جائے یہ مانا ہے اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تمہیں سے کوئی قدر آگ کر کے آیا یا نواز کے قریب نہیں جانا ہتھا کر تم غسل کا ہو اب غسل کرنا ہے لیکن پانی موجود نہیں غسل کی ضرورت ہو یا وضو کی ضرورت ہو یا پانی موجود ہے لیکن بندہ بیمار ہے بندہ بیمار ہے یا سفر پہ ہے یا قضاء حادت کی ہے صحبت کی ہے اب پانی کی ضرورت ہے بدو یا غسل کے لیے اور پانی موجود نہیں ان چاروں صورتوں میں قطع مامو سلیزم سیتا سلی کے سید سے تم تیمن کا شہید کہتے ہیں اس مٹی کو جو گرد کے اندر ہوتی ہے گرد و غبار والی مٹی جو آپ کو ہر جگہ پہ دستیاب ہو جاتی ہے آپ صفائی کر کے ہٹیں اور تھوڑی دیر بعد دیکھیں تو کٹنگوں پہ پھر وہی مٹی جمع ہو جاتی ہے اڑ رہی ہوتی نا اڑ جاتی ہے پھر وہ آ کے بیٹھ جائے پھر اس کو آپ بعد میں ساتھ اور اگر کوئی چند دن تک دیواریں ساتھنا کی جائیں تو دیوار کے بندہ ہاتھ پھیرے تو پھر بھی بڑی ساری مٹی ہاتھ کو لگ جاتی ہے یہ ہے صحیح گرد و غبار والی مٹی اس گرد و غبار والی مٹی سے تیزم کرنا کچھ لوگوں کو دیکھا گیا وہ کیا کرتے ہیں کہ تیمو کرنے کے لیے وہ مٹی کے تھہرے وہ آپ نے وہ سعید نہیں ہے ہےج ہے لیکن سعید نہیں مٹی ہے لیکن گرد نہیں سعید اس مٹی کو کہا جاتا ہے جو اوپر کو اٹھتی ہے اوپر چڑھ جاتی ہے گرد بن کے اٹھتی ہے وہ شہید کہلاتی ہے تو اگر کبھی مطلب ہے کہ اس کی ضرورت ہو کسی کے لیے تو اس کو جمع کرنے کے لیے کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا مثال کے طور پہ تو گھر میں جھاڑو ہی پھیر دیا جائے تو بڑی گرد والی مٹی جمع ہو جاتی ہے یا وہ ویکرم کلیمر سے آپ کلیم صاف کرتے ہیں یہ ساری اندر کے دست ہی نکلتی ہے گرد جب کسی مریض کو اس طرح پیش کرنی ہے تو یہ دست تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے یہ بڑی آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے لیکن وہ جو ڈھیلے نہ صحیح بن سکے گا اس شہید سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا غصہ کر لو انا یقین اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ ماف کرنے والا کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا یش تارون ابال وہ گمراہی خریدتے ہیں یوریدون صلیب اور وہ چاہتے ہیں کہ تم راستے سے ہٹ جاؤ گمراہ ہو جاؤ واللہ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو اعتبار سے اور اللہ ہی کافی ہے مددگار ہونے کے اعتبار سے اس سے پہلے اللہ تعالی نے حکم دیا تھا مربوز اللہ والوں کی ہی شہیہ اللہ کی حبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور دوسرے دین کے طرز عمل سے متنوع کرنے کے بعد اب ان کے کچھ جو مسائل تھے شراب وغیرہ کے اس کے اوپر اللہ تعالی تعالیٰ نے تبدیل فرمائی ہے کہ اس سے بچ جاؤ یہ بہتر نہیں ہے اس حالت میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آؤ اور پھر نماز کے لیے جو ضرورت تھی تیمم و اس کا اللہ بھرانا ہوا تو اعلیٰ نے تذکرہ کیا تو اس کے بعد اب یہاں پہ جو مدینے کے یہود تھے ان کی سازشوں کا تفصیلی ذکر اللہ تعالی نے شروع کر دیا ہے تو یہود کو تو تیم میں بھی مسلمانوں سے حسن تھا کیونکہ یہود کا تو بڑی سخت قسم کی شریعت تھی اور بڑے سخت قوانین تھے ان کے لیے وہ بھی ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بباؤ کے نا کرتے تھے اللہ نے سخت ترین احکامات ان کے لیے نوزا کر دیے کسی حصے کو جسم کو بھی اگر پیشاب لگ جاتا تو بات نہ پڑتا دھونے پر اجازت نہیں اور مسلمانوں کو دھونے کے رخصت ملی اور پانی نہ صورت میں اور زیادہ اوسط مل گئی تھے تو یہ اپنے حسد میں اور زیادہ جلنے لگے کہ مسلمانوں کے اوپر اللہ بڑا گھر ہے حالانکہ یہود پر اللہ تعالی نے جتنی مہربانیاں کی وہ کوئی کم نہیں تھی کھانا پینا پکا پکا ہے من اور سلوا پکڑو اور کھاؤ گے آسمان سے دھوپ آتی تھی دھوپ سے بچنے کے لیے بادلوں کا سایہ پینے کے لیے پانی چاہیے ایک نہیں بارہ قسمیں بارہ قبیلے چس میں بارہ قسمیں پانی پی چاہیے اللہ تعالی نے ان کی ہر ہر خالی سے جوڑی تھی تو اب ظاہری بات ہے مسلمانوں کی باری تھی اب انہوں نے اللہ سبحانہ ہوا تھا کی نعمتوں سے حل اٹھانے کے باوجود کفران نے تو مسلمانوں کے لیے جو سہولیات نازل ہوتی ہیں، اس سے یہ لوگ بڑے پریشان ہیں یہ حسن میں جل جاتے اسی حسن کی وجہ سے وہ خود مسلمان نہیں ہوتے تھے بلکہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی کافر ہو جائیں جیسے کہ سورہ بقرہ بکرام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ غدہ فقیر عادل کتاب اہل کتاب میں سے بہت زیادہ لوگ یہ چاہتے ہیں کاش کہ وہ تمہیں تمہارے کی مان لانے کے بعد کفر کی حالت میں لوٹاتے خالات میں انڈین خوشی ہوں صرف اصل کی وجہ سے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اللہ کو تمہارے دشمنوں کا پتہ ہے جن کو کتاب دی گئی وہ گمراہی کو خریدتے ہیں حسد کی وجہ سے گمراہی پر اڑے ہوئے ہیں وہ تم بھی مسلمان ہو جائے تمہارے لیے بھی ہو ہیں لیکن حسد ہے حسد کی آگ ہے اس میں ڈرتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ اللہ کو تمہارے دشمنوں کا پتہ ہے وقا آب اللہ کے ولیم اللہ نصیرات اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے دوست اور مددگار ہونے کے اعتبار سے یعنی اللہ تعالیٰ سے اگر تم لو لائی رکھو گے اللہ سے تعلق جوڑی رکھو گے تو ان کا حسد اور ان کا غرب اور ان کی دشمنی اور ان کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں نکار سکتی والا یہ بکر اس سے ہی دی. جو بھی سازشی ہوتا ہے اس کی سازشیں اسی کو ہی گھیر لیتی ہیں اہل ایمان کا اللہ تک تبکر کرنے والوں کا وہ کچھ نہیں نکال سکتے آشوار.